یا ایو لدین آمنو اے ایمان والوں لا تکون تو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تکلیف دی آ گ جنہوں نے حضرت موسا علیہ السلام کو اذیت دی اور ان پر جھوٹے الزام لگائے فبر لاہ مما کولو پس اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے انہیں پاک فرمایا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے یعنی تمام الزامات اللہ تعالی نے جھوٹے ثابت کیے اور دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوئیں تو فرمایا کہ اے ایمان والوں تم ایسی حرکت نہ کرنا کہ کسی پاک باز پر تم بھی الزام لگاؤ کہ تم ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس طرح موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسا علیہ السلام کو عذیت دی تم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجینہ مت کرنا وکان عند اللہ وجیح موسا علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے جس کا مقام اللہ کے نزدیک ہو کوئی اس کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرے وہ نہیں گھٹا سکتا جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا یا ایو الینا آ اللہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو اکثر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کو خطبہ دیتے تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے اس میں سوچیں کیسا درس ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت اللہ کی آیت نمبر سیونٹی اور سیونٹی ون اکثر یوں سمجھیے کہ ہر نکاح کے خطبے میں آپ اس کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو پوری زندگی بدل جائے یا یادین آ منتقل اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو کوئی گناہ انسان نہیں کر سکتا جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو نیکی کرنا آسان ہوگا تو تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے گی وہ کولو کولن سدیدا اور تم سیدھی بات کہا کرو بات سیدھی کرو یعنی سچی بات کہو اور گول مول باتیں نہ کرو سیدھی بات کرو تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ میں بھی وہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے جھوٹ کا وہم پڑے یا کسی کو بدگمانی ہو جیسے مشہور واقعہ ہے حضرت امام غزالی علیہ رحمٰ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبد العزیز آپ کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے یعنی باپ اور بیٹے بیٹے کا نام بن مالک وہ جب باہر نکلے تو ان کی کندھے پر چادر تھی یہ ان کی اپنی چادر تھی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ کے پاس سے باہر نکلے اور بادشاہ اگر اسے کوئی توحفہ دے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسے بادشاہ کا بہت زیادہ قرب حاصل ہو گیا تو خلیفت المسلمین کے دربار سے باہر آئے ہیں اور کندھے پر چادر ہے تو لوگ پوچھنے لگے کہ کیا یہ چادر امیر المومنین نے دی ہے اس کا سیدھا سا جواب یہ تھا کہ امیر المومنین نے یہ چادر نہیں دی کیونکہ وہ چادر انہوں نے نہیں دی تھی تو اتم ان مالک نے گول مول بات کی اور انہوں نے اس سوال کے جواب دینے کے بجائے کہا اللہ تعالی امیر المومنین کو جزائے خیر دے اب یہ بظاہر جھوٹ نہیں ہے وہ تو دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو جلائے خیر دے مگر سننے والے پہ یہ تأثر پڑ رہا تھا کہ گویا کے امیر المومنین نے یہ چادر دی ہے اور یہ اس وجہ سے امیر المومنین کو دعا دے رہے ہیں تو بن مالک کے والد سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اے بیٹا جھوٹ سے بھی بچو اور جو جھوٹ سے ملتی جلتی باتیں ہیں متشابہ باتیں ہیں مشتبے باتیں ہیں اس سے بھی بچو کہ یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہے اس زمانے کے والدین اپنی اولاد کی تربیت پر کیسی نگاہ رکھتے تھے کہ ذرا سی غلطی کی فورن تنبیہ کر دے اور کہا کہ تم یہ سب کو کہہ دو یہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ امیر المومنین نے چادر دی ہے تو ان سے کہو یہ امیر المومنین نے نہیں دی یہ میری اپنی چادر ہے کیونکہ اگر تم یہ تاثر پیدا کرو گے تو گویا کہ تم یہ جھوٹا تاثر دے رہے ہو مجھے امیر المومنین کا بہت خاص قرب حاصل ہے اور یہ چادر امیر المومنین نے دی ہے وہ کہ تم زبان سے جھوٹ نہیں بول رہے لیکن ماحول ایسا پیدا ہو رہا ہے کولو کولن سدیدہ بات سیدھی اور سچی کہو یو سنہ لکم جب تم اللہ سے ڈرو گے اور بات سیدھی اور سچی کہو گے اللہ تعالی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں اللہ کا خوف اور سچ بولنا کہ جیسے یہ خوف ہو کہ مجھ سے کسی نے پوچھا اور میں جھوٹ نہیں بول سکوں گا وہ بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے بے شمار گناہوں کی جڑ یہ تاثر ہے کہ اگر پھنس گئے تو ہم جھوٹ بول دیں گے یو سلیح لقم اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور یک لکم لقم بکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وہ میں یو تسول اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے فقد فاض فوزن اویم پس وہی سب سے بڑا کامیاب ہے اصل کامیابی یہی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے سچی بات کہیں گے سیدھی بات کہیں گے اور اللہ سے ڈریں گے تو زندگی میں انقلاب آئے گا نکاح کے خطبے کی بات چلی تو یہ عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خطبے میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر فرمایا چاہے جمعے کا خطبہ ہو چاہے عیدین کا ہو چاہے وہ حج کا خطبہ ہو چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ تمام خطبوں میں سب سے مختصر خطبہ اکثر نکاح کا خطبہ ہوتا آج بھی جو قاضی صاحب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں وہ وہی خطبہ اکثر ہوتا ہے جو احادیث میں موجود ہے ایک ہی خطبہ ہوتا ہے حالانکہ عید میں اور جم میں دو خطبے ہیں کھڑے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کھڑے ہوئے بیٹھ گئے یا خطبہ شروع ہوا ختم ہو گیا ایک منٹ ڈیڑھ منٹ میں خطبہ ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خطبہ نکاح میں موجود ہے جو آپ سے منقول ہے نکاح کے بارے میں حج جمعہ اور عیدین کے مقابلے میں اس نکاح کے خطبے میں حضور نے تقوا اور پرہیزگاری اللہ سے ڈرنے کا زیادہ ذکر فرمایا ہے ایک حدیث کے مطابق اس ایک ہی خطبے میں جو صرف ایک منٹ کا ہے اس میں آپ نے پانچ مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا ذکر فرمایا ہے کبھی کبھی اس سے زیادہ آپ ذکر فرماتے علماء بیان فرماتے ہیں کہ نکاح کے خطبے میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر اس لیے زیادہ کیا گیا کہ ایک تو خوشی کا موقع ہے خوشی کے موقع پر اکثر لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر بھی اللہ سے ڈریں اور گناہ نہ کریں دوسری بات نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کوئی قانون کوئی پولیس گرفت نہیں کر سکتے کیونکہ بند کمرے میں اگر کوئی اپنی زوجہ کو تانے دیتا ہے تو تانے ایک ایسی چیز نہیں کہ جسے ظاہر کیا جا سکے جناب اس نے مجھے یہ کہا تو ذہنی اذیتیں دے رہا ہے تانے دے رہا ہے تنس کر رہا ہے یہ عورت ایسا کام کر رہی ہے تو صرف اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اگر ان میں پیدا ہو جائے تو میاں بیوی بی کے حقوق یہ ادا کر سکتے ہیں اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو ساس کو اپنی ماں سمجھے داماد اپنے سسر کو باپ سمجھے اور سسر اپنے داماد کو بیٹا سمجھے اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے موقع پر اس کا ذکر آپ زیادہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ سے ڈر ہو ان نہ او نل امانتا ول بے شک ہم نے آسمان اور زمین پر امانت یعنی قرآن کو پیش کیا اور جہاڑوں پر اس قرآن پاک کی امانت کو پیش کیا فبئی نا یا پس آسمان زمین اور پہاڑوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہماری طاقت نہیں وہ اش اور وہ اس کے اٹھانے سے ڈر گئے وہ حمل انسان اس بوجھ کو انسان نے اٹھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تو وہی کا وہ بوجھ ہوتا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ طاقت دی تھی کہ اگر آپ اٹھنی پر بیٹھے ہوتے تو وہی نازل ہوتی تو اونٹ نہیں وہ بیٹھ جاتی اور وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتی اس قدر وہی کا بوجھ ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ کمال دیا وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے اس بوجھ کو برداشت کیا یہ حضور اک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ تھا اب حضور کے صدقے میں ہم انسانوں کو یہ قرآن مجید فوقان حمید اس امانت کو سنبھالنا ہے مگر افسوس ہم نے قرآن کی امانت کی قدر نہ کی نہ اس کا صحیح معنوں میں ادب کیا نہ اسے صحیح معنوں میں پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا نہ اس کی دعوت ہم نے صحیح معنوں میں عام کی ان نہ ہوومن جہولا بے شک اکثر انسان ولومن ہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے ہیں جہولن ہیں نادان ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں یہ قرآن کیوں نازل ہوا اس لیے نازل ہوا تاکہ اللہ تعالی منافقوں کو عذاب دے ان کے لیے حجت قائم ہو جائے اب جو نہیں مانے گا اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے و المناف منافق عورتوں پر اللہ تعالی عذاب کو نازل کرے ولمشرقین اور مشرق مردوں پر ولمشرقاتی اور مشرق عورتوں پرمینار اور اس قرآن کا نزول اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکتوں سے اور اس قرآن کے توفیل مومن مردوں اور مومن عورتوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے وہ اللہ الحفور اور اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے سورت الحضاب مکمل ہوئی اللہ تعالی اس کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کی تفسیر کے دوران جو ہم نے اچھی باتیں سماج کی اللہ تعالیٰ ان تمام اچھی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے